He <laughs> said, Oh, oh, okay, let my just hit me. ہوا یادی کوئی ہوا یاد سب بند ہلا ہر جماعت پر, پر, پر ہر جگہ ہو تیری, تیری آجا آجا آجا آجا دشمنوں کے ہدایت کی کچھ دیکھے کر کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء وصلاۃ وسلم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سے ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر روز کم و بیش دو بجے سے انتہائے سہر تک دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ دیکھ سکیں گے رمضان المبارک تک آپ کی لائیو کال اس پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں جنہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کی آپ کی کوز اس پروگرام کی زینت ہوا کرتی ہیں رونق کو بہایا کرتی ہیں آپ کے فقہی مسائل جو آپ کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں ہم اس پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیا کرتے ہیں اس کے علاوہ نعت کی فرمائش جو بھی آپ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں ایک ٹاپک کا تعین کرتے ہیں ایک موضوع سخن کرتے ہیں جس پر آپ کو بھی دعوت سکن دی جاتی ہے آج کا ٹاپک میں آپ کو بتاؤں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے شام تید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح قائم تسلیم ساوری کے ساتھ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ صدقے کے حوالے سے ہے صدقے کی کتنی اقسام ہوتی ہیں قرآن و سنت اس حوالے سے صدقات کے کی کیا فضائل بیان کرتا ہے پہاڑ پہاڑ سے زیادہ طاقتور آگ آگ سے زیادہ تر لوہا لوہا سے زیادہ طاقتور آگ آگ سے زیادہ طاقتور پانی پانی سے زیادہ طاقتور ہوا ان سب چیزوں سے بڑھ کر جس طاقتور چیز کا قرآن و حدیث میں ذکر ملتا ہے وہ صدقات ہیں وہ صدقات جو ایک ہاتھ سے دیا جائے اور دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہو صدقات کتنی اہمیت رکھتے ہیں انسان کی زندگی میں اور قرآن و حدیث اس کے کیا فضائل بیان کرتا ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ شاء آج گفتگو کریں گے صدقات واجبہ جس میں زکوات بھی آتی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ضمنی طور پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور دیگر صدقات کے حوالے سے اور ہم دیکھتے ہیں خیرات کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے ملک میں دیکھتے ہیں پاکستان میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ بھکاری روڈوں پر نظر آتے ہیں ان کو صدقات دینا کیسا ہے وہ پروفیشنل ہوتے ہیں ان کو دینا کیسا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے اور بہت ساری کنفیوژنس جو ابراڈ لوگ رہتے ہیں ان کو بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں کہ ہم پاکستان اپنے صدقات بھیجنا چاہتے ہیں کہ اس کی ہم کنورژن کیسے کریں اور وہاں کی رقم کو کس طرح سے بھیجیں اور کس طرح سے صدقہ ادا ہو سکتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری کنفیوژن آج کی اس گفتگو سے کلیئر گی آج ہمارے درمیان جو شخصیات تشریف فرما ہے آپ کی بہت ہی جانی پہچانی حرد العزیز محبوب شخصیت جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں وہ الفاظ اور وہ انداز عطا کیا کہ ان کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے قلوب میں اترتے چلے جاتے ہیں حضرت اللہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشیح فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آپ کے ایک اور آہ آہ ہر دل عزیز شخصیت جانی پہچانی محبوب شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت اندازوں گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے ایوان نے ایک عالم اسلام کی ایک اور انتہائی ممتاز محترم معروف اور مصروف شخصیت کہ الحمد للہ انہیں بھی اللہ رب العزت نے وہ آواز وہ کہ وہ جس سماعتوں سے گزرتا ہوا قلوب پر اترتا چلا جائے اور اس پر اثر کرتا چلا جائے آپ کے ہم سب کے حدل عزیز الحاج محمد اویس رضا قادری صاحب السلام علیکم ان احباب کا بہت شکریہ آپ کشید لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں قرآن حدیث صدقات کے فضائل کے حوالے سے کیا فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدقہ پہلے تو ہم یہ تعین کر لیں کہ صدقہ کسے کہتے ہیں یہ لوگوں میں مختلف قسم کے ذہن میں معانی اس کے ہوتے ہیں لیکن اصل میں صدقہ اس مال کو کہا جاتا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالی کی رضا کے حصول اور ثواب کے حصول کی امید میں خرچ کیا جائے یہ ہے صدقہ ٹھیک اس کے قرآن حدیث میں بہت فضائل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جا بجا صدقات کی ترغیب بنایت فرمائی صدقات بھی عطا فرمائی کہیں پر تو ایک صدقے کے بدلے میں ستر گنا کا سوادشات فرمایا اور کسی مقام پہ صدقے کو خود اپنے لیے قرض حسن قرار دیا سبحان اللہ قرض حسنا یعنی اللہ تبارک جب قرض لیا جاتا ہے تو لازم بات ہے اس کو لوٹایا جاتا ہے تو یعنی ہم جو صدقہ کرتے ہیں اللہ نے قرآن میں اسے اپنے لیے قرض قرار دیا کیا یعنی یہ اشارہ ہے اس طرح کے جو ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائے گا دنیا میں یا آخرت میں اور احادیث بھی صدقات کے فضائل سے مالا مال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو صدقہ روزی میں برکت کا سبب بنتا ہے بری موت کو ٹالتا ہے ایمان میں مضبوطی پیدا کرتا ہے شیطان کی گرس کو کمزور کرتا ہے بعض اوقات آسمان سے بلا آتی ہے تو ہمارے صدقات درمیان میں جا کے باقاعدہ اس سے کشتی لڑتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں اور تو اس کو پچھاڑ دیتے ہیں بلا دور چلی جاتی ہے آخرت میں درجات کی بلندی کا سامان ہے اللہ تعالیٰ کی اجزا کا حصول ہے اور جنگت میں دخول کا سبب بنتا ہے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں قرآن و حدیث کیا فضیلت ہمیں ملتی ہے قرآن و حدیث میں صدقات کے حوالے سے بنیادی اس کے جو فوائد ہیں اور جو اخروی فوائد ہیں شکریہ تفصیم صاحب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا عبادت کے لیے ایک عبادت ہے بدنی دوسری ہے مالی صدقات کا عموماً جب ہم اسلامی قانون میں استعمال کرتے ہیں تو مالی عبادت کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ لفظ مالی عبادت کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تبارک وطالعہ نے سب سے پہلے میں ہی مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا ومین ما رضف نہ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یہاں پر قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات قرار دیا ان فاپسی سبیل اللہ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ اہل ایمان کی علامت ہے پھر اسی طرح قرآن حکیم میں دوسرے مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کا ذکر فرماتا ہے مثال کے طور پر ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے سنا وزین جہاد و بھی اور وہ جو اس کی راہ میں کوشش کرتے ہیں مال سے اور جان سے یعنی جہاد بالمال بھی ہے اور جہاد بالنفس بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد بالمال کو مقدم رکھا اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جہاد بالمال کس قدر ضروری ہے پھر جیسا آپ نے فرمایا کہ دنیا بھی ایسا بار سے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں مساوات اس طور پہ نہیں رکھی کہ ہر ایک امیر ہے یا ہر ایک غریب ہے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں تو امیروں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کیا ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال سے غریبوں کو عطا کرے غریبوں کو دے جیسے قرآن حکیم میں ہے اللہ کا ماضا یون فکن کل الف وہ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں غریبوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو جو زائد ہے خرچ کر دیا جائے صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو چلانے کے لیے ایک تو امیر اور غریب دونوں طبقے پیدا فرمائے پھر غریبوں کی ضرورت کے لیے امیروں کے اوپر امیروں کے مال میں یہ لازم کر دیا کہ وہ اپنے دیے ہوئے مال میں سے ان پر خرچ کرے تاکہ خرچ کر کے یہ اپنے ایمان کی تکمیل کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر حاصل کرے دوسری طرف جن لوگوں پر خرچ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہوتی رہی اسی طرح صدقات کہتے ہیں بلا کو تال دیتی ہے اس کو میں اگر یوں کہوں کہ اگر صدقہ نہ دیا ہوتا تو وہ بلا آ جاتی اور صدقہ دیا تو وہ بلا کل گئی تو کیا یہ اس تقدیر کے تصور کے منافی نہیں ہے کہ جو ہونا تھا وہ تو اللہ رب العزت کی مشیت میں یقینا ہے اور وہی وہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہونا ہے تو یہ اس سے کہیں کوئی کنٹروڈکشن بنی پایا جا رہا نہیں ایسا نہیں ہے اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی قسمت میں اس بھلا کا دور ہونا ہی لکھا ہے ٹھیک لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فیل تو اللہ کا ہوتا ہے لیکن اس کی نسبت بندے کی طرف کر دی جاتی ہے جسے ہدایت ہم کہتے ہیں ہم علیہ السلام دیتے ہیں اللہ اصل حادی تو اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن وہ چونکہ وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں تو نسبت ان کی طرف کر دیتے ہیں اور اس میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ اس وسیلے اور ذریعہ کی فضیلت اور کمال کا بیان مقصود ہوتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے یقیناً اس صدقے کو اور اس بلا کو ہم سے دور کرنا ہی تھا یہ تو قسمت میں لکھا ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ پھر ہمیں توفیقتہ فرماتا ہے اور ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق دے کر اس بلا کو دور کر دیتا ہے نسبت ہماری طرف ہو جاتی ہے کہ ہمارے صدقے نے بلا کو دور کر دیا یہ یقین رکھنا اس لیے واجب و ضروری ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مصیبت و بلا کا فیصلہ کر لیا ہو تو کوئی صدقہ اسے ٹال نہیں سکتا ٹھیک ورنہ یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک وطالعہ کے فیصلے کو ہمارے چھپتے نے بدل دیا اور اللہ کے سلیمات تبدیل نہیں ہوتے ہیں یہاں یہاں یہ ترجیح پیدا کرنا موافق پیدا کرنا ضروری ہے یہ بالکل ایک کنفرم تصبر ہونا چاہیے دنوں میں اوکے صاحب ہم الحمدللہ یہ جو اٹھائیسواں آج پروگرام ہے ہم دیکھتے آئے ہیں کسی بھی ٹاپک پر ہم نے پہلے اس کو تھیورٹیکلی دیکھا پھر اس کو ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشروں میں اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہو رہی ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو تصور پایا جاتا ہے کہ امرا کو ان غریبوں کا پیسہ دے دیا گیا ہے ان کا حق ان کے پاس ہے یہ پریکٹیکلی ایک تصور موجود ہے کہ یہ کسی چیز مطلب کسی کی چیز ہے یہ میری چیز ہے یہ آپ کی چیز ہے یہ ان کی چیز ہے یہ کہا جا سکتا ہے تو کیا پریکٹیکلی ایک تھورٹیکلی تو فرما دیا گیا پریکٹیکلی ایسا ہے کہ ان کا حق آپ کو دیا گیا ہے اور نہ دے تو وہ مار رہا ہے ہاں دیکھیں یہ بات تو طے ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقی طور پہ مالک ہے یقینا ہم تو یہاں پہ عارضی طور پہ اس نے ہمیں امین بنایا ہے ٹھیک یہی وجہ ہے کہ بندہ جب رخصت ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے تقسیم نہیں کرتا ہے کہ اتنا اتنا تقسیم کرنا اس حوالے سے گفتگو کریں گے میں چاہتا ہوں اس پر تفصیلی گفتگو ہو ایک مختصر سے وقفے کے بعد پوچھتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ین تسیم صای کے ساتھ ہمارے ساتھ آج تشیف فرما ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب اور الحاظ محمد اویس رضا قادری صاحب بات کر رہے تھے مفتی صاحب اور بات نامکمل رہ گئی تھی ایک کالر شامل کرتے ہیں پھر ان شاء اللہ اس پر گفتگو کریں گے السلام علیکم السلام بھائی بات کر رہے ہیں جی بات کر رہا ہوں جی ماشاء آپ کا پروگرام اچھی شخصیات کو آزاد نے مدعو کیا ہوا ہے شکریہ زکوات کے لیے پلیز ذرا کلیئر کانسیپٹ دیجیے گا کہتے ہیں کہ اپنے عزیز و خارف کو زکوۃ دینے کے لیے پریفیئر کرنا چاہیے تو اگر ہم جس کو زکات دے رہے ہیں اس کا اپنا ذاتی گھر ہے لیکن اگر ان کے حالات اچھے نہیں ہیں مطلب ان کو میڈیکیشن کے لیے پرابلم ہے یا ایجوکیشن کے لیے پرابلم ہے تو ان کو زکوات دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی ٹھیک ہے بالکل آپ کو جس کی جس کو زکات دینا ہے اس کے پاس کتنی مالیت ہو تو زکوات اس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی موسیقی صاحب جی میں یہ کر رہا تھا کہ حقیقتا تو مالک اللہ تبارک بطالہ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ اپنے مال کی تقسیم خود نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تقسیم کر دی ہے کہ کس کو کتنا اس کا مال جائے گا کیونکہ جب وہ مر گیا تو پھر حقیقی مالک کی ملکیت میں دوبارہ آیا اس نے تقسیم کر دیا بالکل اسی طرح جب تک وہ بندہ زندہ ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور آزمائش وہ مال دیا ہوا ہے کہ اب وہ اس مال کو کس طرح استعمال کرتا ہے کیا حق داروں کو ان کا حق دیتا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرتا ہے یا نہیں وہ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے جیسے قرآن حکیم میں ہے وکیل اموالی حق الاساول والمحروم کہ ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا محروم لوگوں کا یعنی یہ جو مال اللہ تعالی نے مالداروں کو دیا ہے یہ ابتدا سے ہی اس میں حق موجود ہے ضرورت مندوں کا حق داروں کا اہل و عیال اور وہ عیاد نہ پہنچائے تو وہ گنہار ہے وہ آزمائی پریکٹیکلی بھی یہ چیز ایک موجود ہے صرف تھورٹیکلی نہیں ہے ایک کالر شامل کرتے السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون سا کہاں سے بات ہلو السلام علیکم جی شنزانی سے بات کر رہا ہوں जी. محمد الطاف میرا نام ہے جی الطاف صاحب جیسے تو مفتی صاحب کو اور دوسرے یہ مفتی صاحب کو میری طرف سے بہت بہت سلام آپ کو ایک خاص مبارک کے بہت اچھا پروگرام بھیار کرتے ہیں میں کم از کم تین سال سے ٹرائی کر رہا ہوں گا آج میری کون آپ کو لگی ہے خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کو जी अब तस्वीर मेरा पहला सवाल तो ये है कि ये सचके के बारे के अंदर जो सचका आप कह रहे तो ये इसके लिए सबसे मेन तर्क हमारे यहां तंदानिया के अंदर सुन्नी मस्जिद है हमारे इमाम साहब इसके पर कहते हैं, اگر کوئی مال یعنی کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کاج کرتے ہیں हुँ. اس اندر کے اندر اگر مثال کے طور پہ اگر کوئی تھوڑا سا بھی رس میں اگر حلال کا لگنا یعنی کہ اگر ہم لوگ ٹیکس وغیرہ اس قسم کا اگر پے نہیں کرتے ہیں تو چیز ہماری وہ ہو جاتی ہے اس کے اوپر ہم اگر کوئی صدقہ یا رکاس وغیرہ دیتے ہیں تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل کوئی فائدے من نہیں ہوتا so, ایک تو میرا یہ سوال تھا مفتی سال سے کہ اس کی ہمیں کوئی مطلب تھوڑی وہ بتائے تفصیل کر کے صحیح صحیح بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب اللہ رب العزت نے کیا نظام وضاح فرمایا ہے کہ انسان کی عقل حیران ہے ایک یتیم کو کھانا کھلاؤ جو کھلا رہا ہے اس کو بھی اللہ نہیں دیا ہے اور جو یتیم تک جا رہا ہے وہ بھی اللہ ہی دے رہا ہے لیکن کہا یتیم کو کھانا کھلاؤ ایک اس کے درد میں کمی ہوگی تو تمہیں قلبی تسکین بھی ملے گی اور تمہیں اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا پوچھا جائے کہ مولا تو براہ راست کیوں نہیں کھلا دیتا مطلب دیکھیں اللہ یہ تو ہم مانیں گے کہ اللہ تبارک وطالیہ کی عادت کریمہ ہے کہ جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے بغیر وسیلے کے نہیں عطا فرماتا صحیح اس نے ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ ایک سبب ایک وسیلہ مقرر کیا ہے اس سے یقین و عقیدے کے باوجود کہ اللہ تعالی ان وسائل کا محتاج نہیں हم. اس کے باوجود اس نے وسائل قائم فرمائے صحیح اور آپ اس پر ایک عقلی لحاظ سے دلیل دیکھ لیجیے کہ اگر ہم کوئی ہم سے کہے کہ چلیں کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں اس پر کوئی دلیل آپ پیش فرمائے ہم بتاتے ہیں دیکھیں ایک کھیت میں ایک چیز اگتی ہے گندم مثلا نثال کے پر پہ اگ رہی ہے اب اللہ طرح کے نظام میں تقسیم آپ دیکھیے کہ گندم کے دانے دانے پر جس کے پاس وہ پہنچے گی اس کا نام لکھا ہوا ہے کیا بات کہاں سے وہ گولی میں بند ہوتی ہے کہاں مارکیٹ میں پہنچتی ہے کہاں سے پھر وہ اس کو لے کر دوسرے شہروں میں جایا جاتا ہے پھر وہاں سے دکانوں میں پھر وہاں سے گھروں میں پھر وہاں سے دسترخوان پر اور پھر اس میں بھی تقسیم کیا بات تو اتنا بانے کی تقسیم بانا ٹوٹ جاتا ہے پستا ہے آدھا ادھر چلا گیا آدھا ادھر چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کا یہ نظام ہے بالکل بے نقص ہے اگر ہم غور کریں اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر ایک بہترین دلیل حاصل ہو سکتی ہے صحیح اچھا مفتی صاحب جس طرح دنیاوی فوائد کا بھی ذکر ہوا اخروی فوائد کا بھی یہاں تک جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ رب فرما رہا ہے میرے لیے قرض حاصنا ہے اس کی فضیلتیں ہم نے ایک بیان کی ہیں کہ اس کو کتنی اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں صدقات کو جی آپ پہلے سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے مسلم شریف میں ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی آدم پہ جب صبح سورج شلو ہوتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ عائد ہوتا ہے پھر فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ سواری پہ چڑھنے والے کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات کرنا صدقہ ہے اسی طرح راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹانا صدقہ ہے یہ تو صدقے کا عمومی مفہوم ہے لیکن جب ہم سکا اور قانون کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت صدقے کا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سواب کی نیت سے خرچ کرنا وہ واجبہ بھی ہوتے ہیں نافلا بھی ہوتے ہیں بندہ جب خرچ کر رہا ہوتا ہے دیکھیں لفظ صدقہ صدق سے نکلا ہے छीज़. ایک صاحب ایمان شخص ہے اور جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی صداقت پر دلیل پیش کر رہا ہوتا ہے کیا اس لیے کہتے ہیں صدقہ सोगी. اب اس میں صدقہ واجبہ میں آپ دیکھیں زکاط ہے صبق ستر ہے اسی طرح نظر وغیرہ ہے اس کا جو صدقہ دیا سبقہ کفارہ دیا جاتا ہے اسی طرح دیگر قسم وغیرہ مختلف چیزوں کے کفارات دیے جاتے ہیں یہ واجبات میں شمار ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویسے آپ نے کسی فقیر کو دے دیے یا کسی کی مدد کر لی غریب کو کھلا دیا یہ صدقات نافلہ میں شمار ہوں گے صحیح ایک کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی تسلیم جی بات کر رہا ہوں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے عامر صاحب بہت بہت اچھا سوال کرتے ہیں اور سلام اور وعلیکم السلام اور میں سوال صدقے کے بارے میں کرنا تھا کہ کسی کو صدقہ دینا ہو بتا دیجیے صبح دینا چاہیے بتا کے ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں بالکل بہت شکریہ کال کرنے کا کال اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں نا گید شمین ہاؤس سے جی فرمائیے جی میں نے پتا کروانا تھا کہ یہ سب کار وغیرہ دیتے ہیں گوشت کا انڈوں کا دالوں وغیرہ کا تو یہ ہم کھینچتے ہیں بھی جگہ اپنے پروار کے ساتھ متوائیں کس دفعہ ٹھیک بالکل آپ کو بتاتے ہیں یہ تو فقہ کی زبان میں جس طرح مفتی صاحب نے بتایا اور اس کے علاوہ صدقات کیا اولاد نیک اولاد بھی صدقہ ہے شاگرد جن کو آپ علم سکھاتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے کہہ سکتے ہیں اس کو ایک آلر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں بات جی فرمائیے بہن میں بات کریں جی بات کر رہا ہوں السلام علیکم رسیم بھائی کیا حال ٹھیک ہے الحمدللہ للہ میری طرف سے مفتی یعنی کرام کو اور اویس بھائی کو بہت زیادہ سلام ہو وعلیکم السلام اور میرا سوال یہ ہے کہ جو خواتین نماز عید پڑھنے یا پڑھانے کا اہتمام کرتی ہیں آیا وہ ہے ان سے آپ کو بتاتے ہیں ہی پرنے بہت, پرنے بہت شکریہ کال کرنے کا ایک مختصر سا سبقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ دن خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری تعین تسلیم صاوری کے ساتھ اور نعت شامل کرتے ہیں الحاج محمد اویس رضا خادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور یہ شرف اور سعادت حاصل کر رہے ہیں جی اویس بھائی <coughs> Don't exist in our world that we needed a day.